تازہ بدل ہے ایک وحشتِ دل سلائی آب پائی لے لے وحشت دل سلئے آب لائی لے لے مجھ سے یارب میرے لفظوں کی کمائی لے لے دل سلئے اب پائی لے لے مجھ سے یارب میرے لفظوں کی کمائی لے لے عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے میں تو اس صبح درخت کو تبنگر جانوں میں تو اس صبح درخت کو تبنگر جانوں جو میرے شہر سے کش کو میں تو اس صبح درخت کو تبنگر جانوں جو میرے شہر سے کش کو لے لے تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری وہ محبت جو ہمیں آئی لے لے تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری وہ محبت جو ہمیں آئی لے لے, لے. ایسنا دان خریدار بھی کوئی ہوگا ایسا دان خریدار بھی کوئی ہوگا جو تیرے غم کے بز ساری خدائی لے لے ایسا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا جوترے غم کے وس ساری کھدائی لے لے اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے میری خاطر نہ صحیح اپنی انا کی خاطر میری خاطر نہ صحیح اپنی انا کی خاطر اپنے بندوں سے تو پندندار خدائی لے لے با! با! میری خاطر نہ صحیح اپنی انا کی خاطر میری خاطر نہ صحیح اپنی انا کی خاطر اپنے بندوں سے تو پندن خدائی لے لے ہے کوئی جو